اور اگر ہم اسے کچھ اپن رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے اور میرے گمان میں قامت کام نہ ہوگی اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا اور ضرور انہیں گاڑا عذاب چکھائیں گے